پھر جب موسا نے اپنی میاد پوری کر دی اور اپنی بی بی کو لے کر چلا تاور کی طرف سے ایک آگ دیکھی اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو مجھے تاور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤ ننگنا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگار لاؤں کہ تم تاپو۔